الف بناؤ کا نب املا قلون شعیم اللہ تدون یہاں مشرقوں کی ایک روش کے بیان ہو رہا ہے جب انہیں دعوت توحید دی گئی جب انہیں یہ کہا گیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم مانو اس کی اطاعت کرو اسی کو وحد اللہ شریک مانو بکریمہ کا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نبی اور امام المبیا اور خاتم النبی جین مانو تو آگے سے انہوں نے جو جواب دیا ان کے جواب کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا اور ان کا جو جواب تھا اس کا اللہ تبارک و تعالی نے جواب عطا فرمایا اللہ تعالی نے ارشاد اور جب بھی انہیں کہا جائے اتب عمان اللہ تم اس کی پیروی کرو جو اللہ نے نازل کیا ہے جی جو, جو اللہ نے نازل کیا ہے یعنی واحد شریف جو ہے اس کی پیروی کرنا یہ عقل کے بھی عین مطابق ہے اور فطرت کے بھی عین مطابق ہے فطرت بھی یہی چاہتی ہے عقل بھی یہی چاہتی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے نازل کردہ وحی کے خلاف چلنا یہ وحی کے بھی عقل کے بھی خلاف ہے اور ساتھ ساتھ فطرت کے بھی خلاف ہے کہ نہیں سمجھ مسئلہ آپ باہر سے جا کے لے کے آئے مشین کپڑے دھونے والی ہیں اور ساتھ کاپی لے کے آ جائیں جوس بنانے والی مشین کی کنی نہیں سمجھ کپڑ کپڑے دھونے والی مشین ہو اور ساتھ وہ کاپی جو ملتی ہے نا ایک ساتھ گائیڈ بک کہتے ہیں اسے وہ ساتھ لے ہیں جوس بنانے والی مشین کی اور اس نے آ کے آپ بنانا شروع کر دیں کچھ بھی پہلے ہی دن مشین خراب ہو جائے تو بتائیں اس بندے نے دنائی والا کام کیا یہ تو فطرت کے خلاف کیا اس نے اس چیز کی جو سنت تھی اس کی جو جس لیے اس کو بنایا گیا تھا اس کے مقصد کے خلاف کیا اس نے اس لیے وہ مشین ہی خراب ہو گئی تو بندہ اگر کوئی چاہتا ہے یہ مشین ٹھیک رہے ہیں یہ مشین ٹھیک رہے جیسے بنی ہے جس مقصد کے لیے بنی ہے اسی مقصد میں استعمال ہو تو پھر جس نے یہ مشین بنائی ہے اسی رب تبارک و تعالی کی بھیجی ہوئی جو جسے اپنی زبان میں گائیڈ بک کہتے ہیں ہدایت والی کتاب قرآن جو ہے اسی کے مطابق چلائیں گے تو یہ صحیح چلے گی اگر اس سے ہٹیں گے تو پھر ظاہری بات ہے یہ مشین خراب ہو جائے گی جیسے یہاں پہ مشین خراب ہو تو گھر میں تو نہیں رکھی جاتی نا کباڑ خانے میں جاتی ہے اسی طرح کر کے جو بھی مشینری انسان کی قرآن کے مطابق نہ چلے گی اسے پھر کباڑ خانے جہنت میں ڈالا جائے گا وہ جنت میں رکھے جانے کے قابل ہی نہیں رہتی انہیں سمجھ آیا مسئلہ تو یہ مانزل اللہ جو اللہ نے نازل کیا ہے اس کے مطابق بندہ چلے تو یہ بالکل ایسے سمجھے عقل کے بھی مطابق ہے فطرت کے بھی مطابق ہے جی اور یہی ہدایت ہے کہ بندہ رب تبارک مطالعہ کی نازل کردہ جو ہدایت ہے نا اسی پر چلے جیسے ایک بزرگ تھے ان کے پاس ایک بندہ آیا آگا کہنے لگے جی میری تقدیر الٹی ہو گئی ہے دعا کر دیں تقدیر سیدھی ہو جائے کئی سارے لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں نا ہماری تقدیر میں کوئی ہیر پھیر ہے جی دعا کریں تقدیر صحیح ہو جائے تو ان بزرگوں کے پاس موہر پڑی تھی وہ مور ان نے اٹھائی کہا یار اس کی لکھائی پڑھو تاریر کیا لکھا ہوا ہے اس نے پڑھا تو پڑھا نہیں جاتا تھا اسے انہوں نے کہا جی نہیں سمجھ آ رہا انہوں نے اسی مور کو پکڑ کے اس طرح کاغذ پہ اس کا ماتھا ٹیک دیا مور کا کہا کہ اب نیچے پڑھو جو ہے نا وہ سیدھی ہو جائے گی رب تبارک وہ تالنے جو تجھے طریقہ دیا نا اپنی بارگاہ میں اپنی بارگاہ ناز میں آ کر کے اپنی نیاز بندی پیش کرنے کا یہ مشین چلتی رہے تو کہتے زنگ نہیں لگتا ہے یا نہیں مشین بند پڑی رہے تو خراب ہو جاتی ہے یہی حال بندہ مومن کے دل کا ہے بندہ مومن کی قسمت کا ہے بندہ مومن جو ہے کوئی بھی بندہ ہو اس کا حال یہی ہے اگر وہ رب تبارک و تعالی کا ذکر کرتا رہے گا اللہ اللہ کرتا رہے گا اس کا دل جو ہے وہ رب تبارک و تعالی کے نور سے منور رہے گا جیسے اور جیسے جیسے رب تبارک و تعالیٰ کے ذکر سے اس کی عبادت سے نماز سے اس کے احکامات سے بندہ دور ہوتا چلا جائے گا ویسے ویسے اس کے دل کے اندر زنگ پیدا ہوتا جائے گا زنگ کا مطلب یہ ہے کہ اس بندے کو پھر رب تبارک و تعالیٰ کے ذکر سے محبت نہیں رہے گی نماز سے محبت نہیں رہے گی جتنا دور چلا جائے گا رب تبارک و تعالیٰ کے احکامات سے این ممکن ہے کہ وہ بندہ کفر میں مبتلا ہو جائے سمجھ آئے مسئلہ اللہ اکبر رب تبارک و تعالیٰ نے ارشا فرمایا جی دیکھیں کہ جب انہیں بلایا جاتا ہے مانز اللہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو نازل کیے نا اس کی طرف آئے یہی بات ہم بھی ان کو کہتے ہیں آج کے جو لوگ ہیں انہیں ہم کہتے ہیں جمہوریت والوں کو جو رب نے نازل کیا نا اپنے حبیب پر قرآن قرآن کی طرف ہو جمہوریت یہودیوں کی طرف سے آئیے اسے چھوڑ دو اے اے تو آگے سے ان کا بھی کچھ جواب ہوتا ہے جو اس وقت کے مشرقوں کا جواب تھا ان کا بھی وہی جواب ہے نہیں مسئلہ بچے بچے ہمارے سارے اٹھا کے جس بچے کو بچہ اپنے پیشاب پخانے کا خیال نہیں رکھ سکتا اس کے ابے کو کہیں نا پندرہ سال کا ہو گیا نماز پڑھے نیچے جی اٹھارہ سال کی عمر بالغ ہوگا بچہ پھر نماز پڑھے گا نماز ابھی فرض نہیں ہوتا ہی نہیں ہوتا تو وہ بچہ جو اپنے پیشاب پکانے کے خیال نہیں رکھ سکتا چھوٹا سا بچہ دو سال کا اسے اٹھا کے اسکول چھوڑا ہے کیوں تعلیم حاصل کرنا فرض ہے میں نے کہا جس پہ نماز فرض نہیں ہوئی تھی تعلیم کون سی فرض ہو گئی ہے اس پہ قرآن فرض نہیں ہوا پڑھنا انگریز کی 11-12 فرض ہو گئی ہے اس پر کیسے فرض ہوئی یہ بھی تو ہمیں سمجھائیں ذرا جب ہم انہیں کہتے ہیں کہ ماں انہ کی طرف آئے رب کے قرآن کی طرف آئے تو یہ بھائی بھاگتے ہیں یہ انگریز کی فرنگی علوم کی طرف وہ علوم ہی نہیں ہے وہ تو فنون ہے اکیلے بس اور کچھ بھی نہیں ہے یہ ان کی طرف بھاگتے ہیں ماں اند اللہ کی طرف نہیں آتے ان کا جواب وہی ہے جو ان مشرقوں کا تھا جو ان جمہوریت والوں کا ہے یا جتنے بھی اس طرح کے بے دین لوگ پھرتے ہیں سب کا جواب ایک ہی ہے وہ جواب کیا ہے جی رب رفت بار نے ارشا فرمایا قالو یہ کہتے ہیں بل نتب عما الفا البا نا میں ہم نے تو اپنے ابا و اجداد کو بھی یہی کرتے پایا ہے لہذا ہم وہی کریں گے ہمارے بڑے یہی کرتے تھے ہم اسی پر کاربند رہیں گے اسی پر عمل کریں گے ہمیں اس کے علاوہ کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے آج کسی کو دیکھیں میں جی فوجی بنوں گا کیوں جی میرا ابا فوجی تھا ہاں جی آپ کیا بنو گے میں ڈاکٹر بنوں گا کیونکہ ہمارا ابا ڈاکٹر تھا ہے یا نہیں ان کو یہی لگ پڑی ہوئی ہے اور یار تم قرآن پڑھنے کی طرف آ جاؤ کن طرف کس, کس کام کی طرف پڑھے وہ ربتبار کو قرآن نافذ کر دیں کہ پہلے جج جو تھا وہ بھی یہی کر رہا تھا ہمارا اس سے بھی بڑا ابا جو تھا وہ بھی یہی کر رہا تھا بتائیں مشرقوں والا جواب ہے یا نہیں وہ کہے تو مشرق اور یہ کہ یہی ہماری رب تبارک فرما جی دیکھیں اب اس مبارکہ نے واضح کر دیا کہ اباؤ اجداد ایسے جو جاہل ہوں کیا ہوں جاہلوں نیل پاگل ہوں ان کی اقتدا نہیں کی جائے گی ان کی پیروی نہیں کی جائے گی اور کئی سارے لوگ جو ہے نا یا مبارکہ پڑھ کے امام ابو رضی اللہ عنہ کی تکلید کو حرام کہتے ہیں اور کہتے ہیں کہتے ہیں بڈیروں کی بابا اجداد کی مانیں گے تو آپ بھی تو, تو, تو یہی کہہ رہے ہیں کہ ہم ابو حنیفا کی مانیں گے بھائی آپ کو پتا نہیں ہے ہم حضرت امام حنیفا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شارع نہیں مانتے ہم ان کو شارح مانتے ہیں شارے کہتے ہیں جو رب تبارک و تعالیٰ کا قرآن کہے اور جو رسول اللہ علیہ السلام کا فرمان کہے اس کو سمجھ کے اس میں سے حکم بیان کرنے والے سے سمجھ آئے مسئلہ اور ہم امام و رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یا دوسرے ہمارے عالیہ سنت بھائی مالک شفافی اور حنابل جو ہیں وہ دوسرے ائمہ کی جو مانتے ہیں وہ بھی کن باتوں میں مانتے ہیں ایک مسئلہ قرآن میں آ گیا سیدھا سیدھا اس میں قرآن کی مانی جائے گی ایک مسئلہ حدیث میں آ گیا اس میں حدیث شریف کی مانی جائے گی قرآن کریم حدیث شریف اور اس کے بعد اجماع صحابہ آسار صحابہ اور آسارے تاب ان کی بات مانی جائے گی کیا اس کے درجہ بعد میں آتا ہے اجماع قرآن اور حدیث کے بعد آتا ہے تو بھائی ہمارے نزدیک اصول اصول شریعت جو ہیں ان میں سب سے پہلا اصول ہے یہ قرآن سب سے پہلا وہ علیفہ تو ہے نہیں اگر ہم یہ کہتے ہیں قرآن سے پہلے ابو ہے تو پھر ہم امام و کو شارع نہیں شارے مان رہے ہوتے اور یہ ماننے والا بندہ ظاہری بات ہے مشرک ہوتا کافر ہوتا انہیں سے ہمیں بڑا مسئلہ تو امام و رضی اللہ تعالیٰ نے کی ہم جن باتوں میں مان رہے ہیں قرآن کریم کو پہلے مانتے ہیں اس کے بعد حدیث شریف کو مانتے ہیں جو مسئلہ قرآن سے نہ ملے حدیث سے ڈھونڈتے ہیں جو مسئلہ حدیث سے نہ ملے اکرام علی کے قول سے, مانتے ہیں اور اس سے ہم اور جو مسئلہ ہمیں ہم ابو عنیفا سے پوچھتے ہیں کہ آپ ہم میں بڑے دنا ہیں اور عقل والے ہیں اور ہدایت پر ہیں آپ جو ہیں پوری امت کے سب سے بڑے عالم ہیں تو آپ فرمائیں کہ ہم کس کی مانیں اب ہم کیا کریں تو تب ہی ماں ابو اللہ تعالیٰ قرآن سے مسئلہ حضر کریں نبی علیہ السلام کے فرمان سے اخذ کریں یا صحابہ کرام علیہ مردوان کے قول سے اخذ کر کے ہمیں بتائیں جی قرآن حدیث اور صحابہ کرام علیہ مردوان کے طریقے سے یہ مسئلہ ظاہر ہو رہا ہے اب اس پر عمل کرو تو بتائیں ہم نے امام و رضی اللہ تعالیٰ کو شار کب مانا ہے مشرف تو بنے ہم شارے مان کر ہم تو مان رہے ہیں شارے یہ نہیں سمجھا ہے مسئلہ اچھا کئی ایسے بیوقوف ہوتے ہیں وہ آ کے ہمیں کہیں گے جی دیکھیں جی قرآن کی مانی چاہیے ابو کی بندہ کہے کہ ماں او نے قرآن کے خلاف کہا ہی کب ہے کہ یہ قرآن میں یہ آ رہا ہے اور ابو حنیفا یہ کہہ رہے ہیں یہ اصل میں اس طرح کے داؤ چلتے ہیں نا وہ اس لیے چلاتے ہیں لوگوں کو علماد سے بدزن کرنے کے لیے علامات سے بدگوان کرنے کے لیے اگر ہر جاہل بندہ جو ہے اس پر لازم ہے جسے کسی چیز کا پتہ نہیں ہے اس پر لازم ہے کہ وہ عالم کی بات مانے جسے پتہ ہو یہ عالم بھی ہے ہدایت پر بھی ہے اور عقل بھی رکھتا ہے پاگل بھی نہیں ہے تو اس کی بات جو وہ کہے اسی پر عمل کرے بس اور مزے کی بات یہ ہے وہ عالم سے دلیل بھی نہیں مانگ سکتا یہ کہاں لکھا ہوا ہے یہ بھی نہیں پوچھ سکتا کیونکہ اگر عالم بتا بھی دے تو یہ کون سے نکال کے دیکھ لے گا اس احمق کو تو یہ بھی پتا نہیں اور پوچھیں گے ہاں جی یہ بتائیں جی قرآن سے نکال کے دکھائیں قرآن سے تمہیں پتا ہے قرآن کیا کہتا ہے نہیں وہ تو پتا نہیں اردو تمہارا مطالبہ درست نہیں ہے تم کرو تو یہ کہنے والے ارتمام حسن بشیردی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آپ بیٹھے ہوئے تھے حضرت عمران بن حسین یہ حضور کے صحابی ان کے پاس بیٹھے تھے عمران بن حسین رضی اللہ تعالی نے آپ بیان کر رہے تھے سنت کی اہمیت رسول اللہ علیہ وسلم نے جو کیا ہے اس کی اس کی اہمیت بیان کر رہے تھے اس کی حجیت بیان کر رہے تھے اسلام کے اندر رسول اللہ علیہ وسلم کے عمل کی آک علیہ السلام کے قول فیل کی حجیت کیا ہے حجیت جو ہے اس پر بیان کر رہے تھے اس کی اہمیت کیا ہے اسے بازیں کر رہے تھے ایک بندہ کھڑا ہو گیا جیسے آج کل لو तो لوگ ہیں وہ کہنے لگا جی آپ ہمیں قرآن سے بیان کریں بس قرآن سے بیان کریں انہوں نے فرمایا یار یہ بتاؤ صبح کی نماز پڑھی ہے اس نے کہا جی پڑھی ہے اب میں کتنی رختیں پڑھی تھی وہ کہنے لگے جی دو میں یہ قرآن سے دکھاؤ کہاں سے دکھاؤ قرآن سے دکھاؤ چپ میں کہ سید کتنے کیے تھے کہنے لگا چار میں قرآن سے دکھاؤ خبوش آپ نے منایا کہ کا حکم آیا نا قرآن میں کہتا ہے میں اونٹوں پر زکوات کتنی ہے بکریوں پر زکوات کتنی ہے سونے پر کتنی ہے چاندی پر کتنی ہے قرآن سے دکھاؤ ذرا وہ چپ مگر نمازیں پانچ ہیں اس کی رکتیں جو ہیں اور اس کی حدود جو ہیں اس کے سارے فرائض جو ہیں اس کے سارے واجبات جو ہیں یہ سارے قرآن سے دکھاؤ اس کی حدود بیان کرو قرآن سے خاموش وہ چپ ہو گیا اچھا وہ سمجھ گیا آج کے لوگ نہیں سمجھتے آج کے لوگ نہیں سمجھتے جلدی یہ پھر بھی اڑے ہوتے ہیں نہیں جی مجھے دکھائے میں نے کہا کہ کہ تجھے کو آج پڑھ کے سنا دوں سمجھایا کہ تجھے میں نے کہا تمہیں پتا ہے قرآن کریم سمجھنے کے لیے کتنا عرصہ درکار ہے عمریں بیت جاتی ہیں جوانی کھپانی اپنی خواہشات کو دم توڑنے ان کے گلت دبانا پڑتا ہے اور تو جناب ایک دم سے کہتا جناب مجھے سمجھ آ جائے کیسے سمجھ آئے گا تجھے تیرا تو مطالبہ کرنا درست نہیں ہے تجھے جو مسئلہ شریف بیان کر دیا گیا وہی کافی بس عمل کر جان چھوڑ دوں ایک مائی صاحبہ عرب ملکوں کی وہ اس سے بندے نے مائی صاحبہ نے مسئلہ پوچھا مولوی سے وہ مولوی بھی بےچارا کون سین تھا انہوں نے فرمایا کہ مسئلہ جو ہے نا مجھے بتاؤ بڑی اما تھی اس نے کہا مسئلہ بتاؤ مجھے کوئی تو اس نے کہا جی آپ یہ بتائیں میں قرآن حدیث سے بتاؤں یا امام مالک کا کال بتاؤں کیونکہ امام مالک وہ امام مالک کی پیروی کرنے والی تھی مائی صاحب تو اس نے کہا کہ امام مالک کا کال بتاؤں یا قرآن حدیث سے بتاؤں اس نے کہا مجھے وہی وہ بتا جی امام مالک نے کہا ہے قرآن حدیث نہ بتاؤں اس نے کہا کیوں ایک قرآن حدیث سے تو جو نکال کے بتایا گیا وہ تیری سمجھ ہوگی اور جو, اب جو امام مالک بتائیں گے وہ ان کی سمجھ آئے ان کی سمجھ تیری سمجھ سے ہزار گنا بہتر ہے تو معافی دے مجھے تو نہ بتا اپنی طرف سے ناخذ کرنا قرآن حدیث سے. یہ بڑا ضروری ہے مسئلہ اہم ہے یہ ہر بندے کے لیے غور کرنے والی بات ہے کہ لوگ جو ہیں وہ اپنے جو کہہ رہا ہے نا جی قرآن حدیث سے بتائیں یا ابو حریفہ کی بتائیں وہ نوز بلّہ قرآن حدیث کی جی کہہ رہا وہ اپنی سمجھ کی بات کر رہا ہے وہ اپنی سمجھ کی تقلید کا کہہ رہا ہے کہ میں جو سمجھا ہوں اسی کی پیروی کی جائے وہ کیوں بھائی تو کیا سمجھا ہے بتا اور یہی وجہ ہے کہ آج جس کو بھی آپ دیکھیں وہ ایسے فنخواں بنے ہوئے ہیں جناب وہ میں جی قرآن پاک کا دوں گا میں قرآن پاک کے تفصیل بیان کروں گا اتنے جناب یہ چھٹیوں کے دن آتے ہیں نا پروفیسروں کے نام کے بینر لگے ہوتے ہیں باہر پروفیسر کے پاکست رہے ہیں جس غریب کو یہ نہیں پتا ہمارے پیچھے مسجد میں نا ایک اصلاحی جماعت ہے حضرت سلطان باؤ رحیم اللہ کے جو آج کل ہیں انہوں نے بنائی ہے ان بدلگوں کا نیک ارادہ ہوگا تو وہ انہوں نے جماعت بنائی تو وہ جماعت بھی نا ہماری مسجد میں آ گئی تین دن کے لیے اس کو کہتے ہیں اصلاحی جماعت وہ آ ان میں ایک پروفیسر تھا وہ مجھے پکڑ کے بیٹھ گیا کہنے لگا کہ میں کچھ باتیں آپ کو تبلیغ کرنا چاہتا ہوں میں نے کہا سنائیں بھائی تبلیغ تو ہم سنتے پھرتے ہیں رات دن تو وہ کہنے لگا کہ جی میں ایک جگہ گیا وہاں بڑے بڑے مول بیٹھے تھے تو کہتے ہیں وہاں پہ بات چل پڑی اللہ تبارک و تعالیٰ کے قدیم اور جدید ہونے کی اللہ تعالیٰ کے قدیم اور جدید ہونے کی اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے لفظ قدیم جو بولا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تبارک بت اس کا معنی یہ اللہ تعالیٰ ازل سے ہے کہاں سے ہے ازل ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا نوزب اس پاگل نے مسے میں بیٹھ کے مجھے یہ بیان کیا کہنے لگا جی دیکھیں قدیم اور جدید کا معنی کہتے ہیں میں نے جو وہاں بیان کیا کہتے اور ہی چپ ہو گئے میں نے کہا ہو سکتا ہے آپ نے کوئی ایسی بکواس کی ہو وہ بھی چپ بھی ہو گئے ہوں یہ ان لوگ کو ہو کیا جواب دیا جائے کہتا جی میں نے کہا وہاں پہ قدیم نکلا ہے قدم سے سے نکلا ہے <سؤال> <سؤال> <سؤال> قدم سے اور قدم کا معنی ہوتا ہے پیر تو کہتا ہے اس کا مطلب ہے اللہ تبارک و کے بال ہیں اور کہتا ہے جدید جو ہے نا یہ نکلا ہے جدت سے اور جدتن ان کہتا جدت کہتے ہیں دادی کو کہتا ہے میں نے ان سے بتایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی دادی ہے کیوں کہ قرآن کریم میں جو بیان کیا گیا ہے کہ لم یل اللہ تعالیٰ کی اللہ تعالیٰ کے ماں باپ نہیں ہیں تو دادے دادی کی نفی تو نہیں ہے قرآن میں نے کہا بھائی عجیب جو نام مراد اور پاگل ہے تم نے کہا کلم پڑھ رہے مسلمان ہو تم پتا نہیں کیا بکواس کر رہے تھے عجیب احمق لوگ ہیں بتائیں گے ان لوگوں کو بھی گھمنڈ ہے کہ یہ قرآن پاک کے عالم ہو گئے ہیں ایک بس وہ پڑھا جناب ایک رسالہ پڑھ لیا وہ اپنے آپ سے فن خام بنے بیٹھے ہیں جناب اب میں تو بڑا علامہ ہو گیا ہوں میں بڑا فہما ہو گیا ہوں یہ تھوڑا کہ جناب اس طرح کر کے بندہ جو ہے نا وہ عالم بن جائے جیسے ہماری زبان میں ایک کہاوت ہے نا مثال ہے کہ بندر کو ملٹھی مل گئی کہیں سے ہیں تو اس نے کہا لو بھی میں بھی پنساری بن گیا ہوں وہ بھی دکان کھول کے بیٹھ گیا اکیلی ملٹھی لے کے اکیلی ملٹھی سے کیا ہوگا بھائی ان کا حال بھی وہی ہے ذلیلوں کا یہ جناب کوئی رسالہ پڑھ لیا یا کوئی ایک تقریر سن لی کسی کی آج کل کیا ہے جناب وہ فیس بک دیکھ لی یوٹیوب دیکھ لیا کسی کی کوئی بات سن لی بس وہ جناب علامت دار بنے بیٹھے ہوتے ہیں اچھل کود کر رہے ہوتے ہیں علما کہ کے پھر امتحان شروع کر دیں ہاں جی اس بارے میں آپ کیا کہتے ہیں اس بارے میں آپ کیا کہتے ہیں جی؟ میں پیچھے مسئلے میں تھا وہاں بھی ایک دکان والا بندہ تھا اس کو بھی یہی خب تھا رات دن اس کا کام یہی تھا کہ وہ جناب لوگوں سے جب بھی جناب آتا میرے پاس مسئلے شروع کر دیتا ہاں جی یہ کیوں ہے تو وہ کیوں سارا دن ٹی وی دیکھتا رہتا تھا وہاں سے مسئلے پکڑتا رہتا تھا, تھا تھوڑا زین بھی زین بھی تھا اس کے پاس لیکن وہ سارے مسئلے پکڑتا رہتا تھا شام کے وقت آ کے ایسے آندھی جس میں آندھی میں چھاپر اٹھ کے آتے ہیں ایسے اس سوال اٹھتے تھے میرے پاس آتے اچھا پھر اسے خب چڑھ گیا دیکھ کے پھر اینکری کرنے کا وہیں پہ بیٹھ کے چار بندے بیٹھ گئے شیطان وہ بیٹھ کے بات شروع کر دیں جو بھی مسئلہ وہاں پہ ٹی وی پہ ڈسکس ہوتا اسے پکڑ لیتے اور آپ بات شروع کر دیتے مجھے فون کر دیتا ہاں جی وہ پھر بتائیں جی آپ اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں بتائیں بھائی آج ان کا مبلغ علم دیکھیں تو صرف یہی ہے کہ وہ ٹی وی ہے یا یو ہے یا فیس بک ہے بس یہی چیز ہے میں نے کہا تمہارے ایک بندہ ایسے غلط مسئلہ کو دیکھ کے مجھے کہنے لگا کہ جی میں نے یہ مسئلہ میں تحقیق کی ہے میں نے کہا یار صحیح سے بتا کون سی کتاب پڑھی ہے کہنے فیس بک پڑھی ہے میں کہا ایسے فیس پہ بھی لانا تھا اور ایسی بک پہ بھی لانت ہے ایسے فیس پہ بھی لانت ہے اور ایسے بک پہ بھی لانت ہے جس سے میں نے کہا تو کافر ہوا پھرتا بتا بھائی ایسا کفریہ مسئلہ پتہ نہیں کہاں سے پڑھ لیا اس کا بیس کہ فیس بک سے پڑھا میں نے یعنی سب سے بڑا حوالہ اس وقت وہ فیس بک کا ہے فیس بک کا یوٹیوب ہے گوگل ہے انسٹاگرام ہے یہی چیزیں ان پہ جو بھی آیا پکڑ کے وہیں پہ سائنسدان تیار ہو رہے ہیں وہیں پہ سیاست دان تیار ہو رہے ہیں وہیں پہ علامہ فہامہ اور مفتی تیار ہو رہے ہیں وہیں پہ قاضی اور جج تیار ہو رہے ہیں وہیں پہ سارے فیصلے کر رہے ہیں سارے کچھ جو بھی وہاں ہے, جس نے بکواس کر دی اسی کو پکڑ اور آگے بیان کر دیا یہ بھی سارے لوگ جو ہیں نا بالکل انہی مشرکوں کی طرح کر رہے ہیں مشرکوں نے بھی کہا تھا کہ ہمارے جو اب و اجداد کر رہے تھے ہم وہی کر رہے ہیں اور یہ بھی وہی کہتے کہتے ہمارا ابا فیس بک جو کر رہا ہے ہم وہی کر رہے ہیں ہمارا ابا یوٹیوب جو کر رہا ہے ہم وہی کر رہے ہیں بتائیں بھائی اب اس آئی مبارک آگے دیکھیں جی آئی پہلے یہ دیکھ لیں اللہ تبارک نے کیا فرمایا تو میں کہ اگرچہ یہ تو کہہ رہے ہیں کہ ہم اپنے بابا اجداد کی پیروی کرتے ہیں میں اول اکانا آبا یا کلو ن سیم والا اگرچہ ان کے آبا اجداد جو ہیں وہ نہ کوئی عقل رکھتے ہوں اور نہ ہی انہیں کوئی ہدایت ہو وہ بے عقل اور پاگل بھی ہوں اور ساتھ بے بےحجاتے بھی ہوں پھر بھی یہ کہتے ہیں ہم نے تو ان کی ماننی ہے ہم نے ان کی ماننی ہے اور اس طرح کے کئی وڈیرے جو ہوتے ہیں وہ ویسے احمق ہوتے ہیں جیسے پاولی جانتے ہیں پاولی ایک قوم ہوتی ہے تو وہ پاولی وہ ان بچاروں کو اس لیے کہتے ہیں کہ کم عقل ہوتے ہیں کیا ہوتے ہیں کم عقل ہوتے ہیں تو وہ اک اک جانتے ہیں وہ آکھیں بوٹا ہوتا ہے اس میں سے دودھ نکلتا ہے کو دودھ رنگ کوئی شاہد دودھ ہی ہوتا ہے وہ تو وہ آکھ جو ہے نا وہ ان کے کھیت میں ہو گئی ان پاولیوں کو کھیت میں وہ آکھ ہو گئی تو ان بیچاروں نے پہلی بار دیکھی دیکھ کے سارے پریشان یہ کیا ہے ان کا دادہ تھا کوئی سو سال سے زیادہ عمر کا اس کو جا کے بتایا اس نے کہا چار پائی لے چلو پھر میں دیکھتا ہوں وہ آیا چار پئی پہ لٹا کے اسے لے کے آیا وہاں آ کے اس نے دیکھا دیکھ کے پہلے رو پڑا بعد میں ہنس پڑا انہوں نے پوچھا دادا یہ سمجھ نہیں آیا کہ تو پہلے رو پڑا ہے پھر ہنس پڑا ہے یہ ہمیں سمجھ نہیں آیا ایسا کیوں کیا تھی کہ بچے رویا اس لیے ہوں میں مر گیا نا میرے بعد کوئی دنا بندہ اس پوری قوم میں نہیں ہے دیکھو آج مسئلہ پھنسا ہے نا تم مجھے مرنے والے کو اٹھا کے لایا تم میں اتنی یعنی کہ وقت نہیں ہے تم میں اتنی علمی قابلیت نہیں ہے کہ تم یہ دیکھ سکو گی یہ ہے کیا چیز اتنے تم پاگل ہو مجھے تم پہ افسوس ہو رہا میں مر گیا تو کون تمہارا یہ مسائل حل کرے گا بتاؤ انہوں نے کہا دادا اب یہ بھی بتا ہسا کیوں ہے؟, ہے کہتا ہے اس لیے ہوں پتہ مجھے بھی نہیں مجھ ہے مجھے بھی نہیں ہے اس لیے ہنس تو اب ان کا حال وہی ہے رب تبارک وطال میں لا ولا ان کے جو وڈیرے ہیں نہ تو انہیں اکل ہے نہ ان کے پاس ہدایت ہے مسئلہ اور یہاں پہ لا یا کلون نے نفی کی گئی ان کے پاس اکلی دلائل نہیں ہے عقلی دلائل کی نفی کی گئی لا یاکل ان کے پاس عقلی دلائل نہیں ہیں اور لا یہدون سے نفی کی گئی ان کے پاس نقلی دلائل نہیں ہیں یہدون ہدایت رب تبارک وتعالیٰ کے طرف سے نازل کرتا ہوتی ہے اور وہ وحی کے ذریعے آتی ہے اور وہ نقلی دلائل ہوتے ہیں جو نقل ہوتے ہوتے لوگوں تک پہنچتے ہیں رب تبارک وتعالیٰ نے ارشاد فرمایا نہ تو ان کے پاس کو عقل ہے کہ خود اجتہاد کر سکیں قیاس کر سکے چیزوں کو دیکھ کر کے کسی اصل منزل تک پہنچ سکیں اور نہ ہی ان کے پاس کوئی رب تبارک مطالع کی واہی کا علم ہے ہدایت ہے ان کے پاس یعنی نہ ان کے پاس عقلی دلائل ہیں نہ نقلی دلائل ہیں ہمیں پھر بھی یہ پاگل کہتے ہیں ہم اپنے پاگلوں کی پیر بھی کریں گے ہم اپنے پاگلوں, پاگلوں کی پیر بھی کریں گے اور وہ پاگل وہی ہستے بھی ہیں اور روتے بھی ہیں افسوس اس بات پر ہے کہ وہ بےچارا ڈیڑھ سو سال کو پہنچنے والا بندہ وہ بھی یہی سمجھ رہا ہے کہ میرے بعد پیچھے ویل ہے پیچھے کوئی بھی کام کا بندہ نہیں رہا اب سارے پیچھے کسی کے پاس کوئی عقل نہیں ہے ہم؟ باللہ من اس مبارکہ سے ایک بات واضح ہوتی ہے رتبار نے شاعر فرمایا اب اس آئے مبارکہ کو لوگ جو ہے نا وہ تقلید کی نفی میں سا... تقلید کی نفی ثابت کرتے ہیں اس سے ہم جو ماں منیفا کی پیروی کرتے ہیں اس کی نفی ثابت کرتے ہیں دیکھیں جی اللہ تعالیٰ نے رشا فرمایا کہ وہ وڈیروں کی بات مانتے تھے تو تم بھی اپنے وڈیروں کی بات مانتے ہو تم بھی تو اپنے وڈیروں کی بات مانتے ہو تم وہ مشرق تم مومن کیوں ہم بتاتے ہیں وہ مشرق ہے ہم مومن کیوں ہیں رب رفتار نے رشا فرمایا کہ انہوں نے کہا تھا ہم اپنے بڑیروں کی بات مانتے ہیں اباؤ اجداد کی بات مانتے ہیں ان کو ہم نے دیکھا ایسا کرتے ہوئے ربطال نے تو نہ عقل ہے اور نہ ہی ہدایت ہے اس سے ثابت کیا ہوا اس وڈیرے کی بات ماننا نا مشرق ہے جس کے پاس نہ عقل ہو نہ نقل ہو نہ عقل ہو اور نہ نقل ہو تو جس کے پاس عقل بھی ہو اور نقل بھی ہو اے امام نفر رضی اللہ عنہ اتنا بڑا والا بندہ اور نقل اس کے پاس قرآن بھی ہو رسول اللہ کا فرمان بھی ہو اللہ اے اے تو اس کی بات ماننا مشرقوں کا اپنے وڈیروں کی بات ماننا کیسے یہ کیسے ہو گیا بھائی یہ کیسے ہو گیا آج بھی کئی سے رجال لوگ ہیں وہ یہی کہتے پھرتے ہیں نہیں جی قرآن کو پڑھیں آپ سیدھے سیدھا بس تجمہ پڑھیں اور کافی آپ کو بس ایسا کیسے ہو گیا بھائی ایک میں سلط سناتا تھا خود پہلے ترابی سناتا تھا ایک لڑکا وہ نائی تھا بیچارہ وہ تعلق والا تھا بیٹھتا تھا میرے پاس اس بدتمیز کو, کو سوجی اس نے باہر جا کے نا لوگوں کو کہنا شروع کر دیا ہمارے جو امام صاحب ہیں وہ پڑھتے ہیں مجھے سمجھ نہیں آتی جو قرآن پڑھتے ہیں نا ترابی میں مجھے سمجھ نہیں آتی مجھے پتا چلا میں نے اسے بلا لیا میں نے اسے سامنے بٹھا کہ نا ایک رو پورا پڑھا ایسے ایسا بالکل ٹھہر کے میں نے تو بھائی یہ ترجمے پڑھ کے نا ترجمے پڑھ کے بندہ اکیلا ترجمہ پڑھ کے قرآن کا مفسر نہیں بن جاتا قرآن اکیلا ترمہ پڑھنے سے سمجھ نہیں آتا یہ نہیں سمجھ آیا مسئلہ اسی طرح ایک بندہ تھا نا وہ بڑا جال تھا اس نے دور دیکھا ایک بندے نے وہ اس نے استنجا کیا اور ساتھ ہی بھیر پڑھنے شروع کر دیے استنجا کیا اور ساتھ ویتر پڑھنے شروع کر دیے وہ ایک بندہ آیا اس نے کہا نام تو نے وضو تو کیے نہیں بغیر وضو کے پڑھ رہا ہے اس نے کہا حدیث شریف ہے منیستن جا فل جو بندہ استنجا کرے وہ بھیر بھی پڑھے انہوں نے کہا نام اس لیے تو پاگل ہوا کہ اب وہ حنیفہ نہیں مانی وہ اس حدیث کا مطلب بتایا کرے نا تین بار کرے وطر کمانا ہوتا ہے تا تین بار کرے پانچ بار کرے سات بار کرے میں ہوتا ہے اور تو کیا کر رہا ہے من استنجا فل یوتر تو استنجا کر کے وطر پڑ رہا ہے ایک اور بندہ ایسا پاگل تھا وہ نماز پڑھ رہا ہے ساتھ اس نے دو کتے باندھے ہوں دو کتے باندھ کے نماز پڑھ رہا ہے ایک بندے نے کہا اس نے کہا یار یہ کیا کر رہا ہے کتے باندھ کے نماز پڑھ رہا ہے اس نے کہا حدیث شریف ہے لا سلا الا بے القلب نماز نہیں ہوتی جب تک کہ کتا حاضر نہ ہو اس نے کہا یہ قلب چھوٹے کاف والا نہیں ہے یہ بڑے کاف والا ہے بڑے کاف والا دل بنتا ہے یعنی آکل شام فرماتے بندے کی نماز نہیں ہوتی کامل جب تک اس کا دل بھی رب کی بارگاہ میں جھکا ہوا نہ ہو اور تم نے کتے باندھ لیا ساتھ اس نے کہا یہ موٹا کاف ہے اس نے کہا اس لیے میں نے موٹے کتے باندھے ہوں تو بتائیں بھائی جب بندہ خود سے آج خود قرآن حدیث کو سمجھنا کوشش سمجھنے کی کوشش کرے گا اس کا انجام پھر یہی یہ ہوگا بیٹا غرق کرے گا اپنا بھی لوگوں کو بھی خراب کرے گا لوگوں کو بھی ڈبوئے گا پھر بھی. تو بھائی نہیں اس مبارکہ نے واضح کر دیا کہ ان کی پیروی نہیں کرنی جن کے پاس نہ عقل ہو اور نہ نقل ہو جن کے پاس نہ عقلی نہ نقلی ہیں باقی رہی بات اپنے اباؤ اجداد کی پیروی کی اور نے قرآن میں فرمایا حضرت یوسف علیہ السلام جب جیل میں گئے نا وہاں جو قیدی تھے ان کو آپ نے فرمایا میں کہ اتبا تو آبائی ابراہیم و اسماعیل آ اسحاق آ وہ یاقوبہ نے بتایا کہ میں اپنے اجداد کی پیروی کرتا ہوں ابراہیم کی بھی اسماعیل کی بھی اسحاق کی بھی کی بھی میں اپنے یہ میرے آبا اجداد ہیں باپ دادا ہیں میں ان کی پیروی کرتا ہوں اس سے معلوم ہوا کہ ان کے اجداد جو تھے ربت بارک و کی طرف سے عقل کے بھی مالک تھے اور ربت بارک و کی طرف سے آنے والی واحد ہدایت کے بھی مالک تھے اس لیے ان کی پیروی کون کر رہے ہیں و کے پاک پیغمبر کر رہے ہیں بتائیں بھائی تو اسے ثابت ہو گیا اور یہی حضرت یعقوب علیہ صحت نے دنیا سے جاتے ہوئے آپ پہلے پڑھ کے آخری آخری سے پہلے صفحے میں آپ پڑھ چکے ہیں حضرت سید اللہ یعقوب علیہ صد نے پوچھا تھا اپنے بچوں سے ہاں بیٹے میری جانے کے بعد کس کی عبادت کرو گے انہوں نے کیا کہا تھا کالن الہ کا باٮٔ کا ابراہیم و اسماعیل و اسحاق و یاقوبہ و اللہ سے بات ہے انہوں نے کہا تھا ہم آپ کے خدا کی اور آپ کے آبا و اجداد ابراہیم اسماعیل اسحاق یاقوب اور ان کے بیٹے ان کی جو اولادیں گزری ہیں ان کا جو رب ہے نا ان کی ہم عبادت کریں گے تو اسے ثابت ہوا جن کے پاس عقل بھی ہو نکل بھی ہو اس پر اعتماد بھی ضروری ہے اور اس کی بات ماننا بھی ضروری ہے اس سے دلیل کا مطالبہ کرنا جہل بندے کا یہ بھی درست نہیں ہے رب طارق نے ادھر ارشاد فرمایا دیکھیں وما سر الذين كفروا كما سر الذين ينعق بمالا يسمع الا دعاء من دار رب طارق نے ان کافروں کی مثال بیان کی جو اس وقت کافر تھے اور یہ ذہن میں رہے آج بھی کافر اسی طبیعت کے ہیں جب مرد کفر کا پایا جائے تو ظاہری بات ہے جب مرد پایا جائے بندے میں مثال کے طور پر کسی بندے کے پیٹ میں درد اور زور سے درد ہو اور کولانی کا درد پڑ جائے وہ چنگھاڑتا نہیں چنگاڑتا ہے تو وہ مرد جہاں بھی پایا جائے گا وہ چنگاڑے گا بندہ سمجھا ہے مسئلہ تو ان کافروں کا حال بھی وہی ہے جو اس وقت کافروں کا تھا رب کہ ان کی مثال ایسے ہے جیسے جانوروں کے پاس کھڑا ہوئے بندہ جانوروں کو پکارے جانور پکواری ہے وہ کون سا اسے کلام کا مانا سمجھ جاتے ہیں؟ جانور کو سمجھ آ جاتا ہے ابھی کلام کیا کر رہا ہے سمجھ آتا وہ تو یہی کہتا ہے پتہ نہیں رولر ڈال رہا ہے کوئی کینی سمجھ پڑا رفتار ان کا بھی حال وہی ہے جیسے جانور ہے نا ان کی طبیعت ہے کہ وہ صرف گھاس کو جانتے ہیں بس کون سا گھاس ٹیسٹی ہوتا ہے کون سا گھاس مزے ہوتا ہے انہیں پتا ہوگا جناب پیٹ میں درد ہو گئے تو کون سی بوٹی کھانی ہے اور یہ کرنا ہے وہ کرنا ہے صرف یہی چیزیں کھانے پینے تک اور کسی چیز سے انہیں غرض نہیں ہے رقت مرغ اتارنے شاف حبیب پیارے جن کو آپ پکار پکار کے کہہ رہے ہیں نا ان کافروں کی مثال بھی ان جانوروں جیسی ہے جیسے جانور کچھ نہیں سمجھتا ایسا ہار ان کا ہے یہ بھی کچھ نہیں سمجھتے آپ پکار رہے ہیں حبیب میرے حبیب آپ کے پکارنے میں کوئی کتا ہی نہیں آپ کے پکارنے میں کوئی کمی نہیں ہے حبیب کمی اور کتا ہے نقص ہے تو وہ انہی انہی میں میں ہے نقص ہے وہ نہیں سمجھ پا رہے آپ کی بات کو رقت مار گوتال نے کیا ارشا پرنا جی دیکھیں میں سم سارے بہرے ہیں کیا ہیں بہرے ہیں میں حق نہیں سنتے حق کو سمجھتے بھی نہیں اور بکمن اور سارے گونگے بھی ہیں اے؟ اے؟ یار وہ فصیح اور بلیغ تھے مم. رب فرما ربارے گونگے اسے ثابت کیا ہوا مم. وہ حق بولتے نہیں تھے مم. اس لیے رب نے انہیں گا کہا ہے آج بھی بڑے سارے گونگے بیٹھے ہیں میں بھی مم. پیروں مم. میں بھی جو حق نہیں کہتے ویسے مقرر ہوں گے گلا فاڑ پھاڑ کے تقریر کریں گے تقریر کر کے اٹھیں گے پورا بورا پیسوں کا بھر جائے گا مم. لیکن حق نہیں کہیں گے مم. انہیں کہ جناب کلخانے پہ تکری کرنی تین گھنٹے کر لیں گے ویں شریف کے فرض واجب انہیں پہ تقریر کرنی ہے فرض واجب ثابت کر دیں گے تین گھنٹے کے اندر آپ انہیں کہیں یار بے دین لوگوں نے یہ اعتراض کیا ہے آپ اس کا جواب دیں آج کل بے دین جو ہے یہ اعتراض اٹھا رہے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام نے بیٹے کے گلی پر گلے پر چھری رکھ کے ظلم کیا تھا تو وہ نوزال یہ لفظ ان خریصوں نے بولے ہیں وہ بڈھا ظالم ابراہیم علیہ السلام کے لیے بولے بتائیں بھائی یہ کون ہے یہ پاکستان کی یونیورسٹی سے پڑھے لڑکے ہیں نوزال ابراہیم علیہ کے لیے بولا اب یہ بات کر رہے ہیں آپ ان کو بولے جی حضرت آپ اس کا جواب دیں میں کہتا ہوں فوراً ان کے کپڑے پیلے ہو جائیں گے ہوائیاں اڑ جائیں گی کہ آپ کیا کہیں اب تو بتائیں یہ بوکمن ہوئے یا نہیں ہوئے گونگے ہوئے یا نہیں ہوئے جہاں بات آئے اس منج پہ بولنے کی جس منج پہ امام علم بھی آپ بولے ہیں جس منج پہ حضور کے صحابہ بولے ہیں صرف دین کا دفاع وہاں یہ گنگے بن جائیں جیسے کوئی یہ نہ کہتے کہ جناب بول رہے ہیں تو بول رہے ہیں آپ کیسے کہتے ہیں بولتے نہیں وہ بھائی نہیں بولتے وہ گنگے ہیں کیوں کریم اقلیہ السلام شاہ فرمایا یہ بعض روایات بعض مقام پہ یہ اقل عسام کی طرف منصوب ہے اور بعض جگہ یہ کہتے ہیں کہ یہ علماء کا قول ہے یعنی کہ صحابہ کا قول بھی صحابہ کی طرف منصوب ہے اور تابعین کی طرف بھی منصوب ہے بلّہ عالم اس کی حقیقت کیا ہے یہ عقل اِسام کا فرمانا ہے یا کسی بزرگ کا قول ہے کہ بہرحال بعد جو یہ اساکتوں اس نے لہ کے شیطان ان اخرس فرمایا کہ جو بندہ ہاک کہیں سے رک جائے نا وہ گنگا شیطان ہے وہ کیا ہے गुंगर وہ گونگا ہے تو بتائیں یہاں گونگے والی بات آ گئی نہیں آ جو حق نہ کہے باقی باتیں ساری کریں گے فصیح بھی ہوں گے بلیگ بھی ہوں گے خطیب پاکستان بھی ہوں گے خطیب علیہ سمت بھی ہوں گے شیر علیہ سمت بھی ہوں گے شیر اسلام بھی ہوں گے لیکن جد دین پہ اعتراض ہو جواب بھی نہ دے سکے تو کون سا شیر اسلام ہے یا کون سا شیر علیہ سمت ہے اچھا بندہ ایک بھی نہیں ہے کوئی بلبل ہے کوئی بلبل ہے کوئی اند لیب ہے کوئی شیر ہے کوئی کتا بنا پھرتا ہے میں نے کہا یار بندے بھی بنو ہے نہیں ایک بندے کو دیکھا کہتا ہے میں میں یہ پیر کا کتا ہوتا ہوں نے کہا تو رب کا بندے بن جاتا تو کتا تو نہ بنتا پیر کے ہاں اتنی آگ جی کی کہ پیر کا کتا ہی بن گیا اور رب تبارک و تعالی کہ دین کے لیے ایک لمحے کے لیے بھی نہ جھک سکا ایک لمحے کے لیے بھی اس نے رسول اللہ کے دین کو اپنے اوپر تاری نہیں کیا کے کتے بنے ہوئے ہیں جس کو بھی دیکھو وہ کتے ہیں جس کو بھی دیکھو کتے بندہ ایک بھی نہیں ہے کہیں رفتار کو بتا نے ارشاد میں سم بک میں یہ بیرے بھی ہیں گنگے بھی ہیں روم اور اندھے بھی ہیں حق دکھائی بھی نہیں دیتا جتنا مرضی زور لگا لیں آپ ان کے سامنے یہ جو آج کل کے لوگ پائے جاتے ہیں خدا کے لیے آپ آ جائیں اس طرف آئے بے دینوں کو جواب دیں آپ لیکن نہیں رب تبارک فهم لا اندھے بہرے بھی ہیں گنگے بھی ہیں اندھے بھی ہیں فہم لا یاکلون عقل بھی نہیں رکھتے عقل بھی نہیں رکھتے اس ساتھ مارکر نے واضح کر دیا کہ ان لوگوں کو عقل ہے بے نہیں, بے نہیں بے ہے یہودیوں کو آج نسلانیوں کو جو ہمارے لبرل لوگ جو ہیں انہیں بڑا تنا کہہ رہے ہیں بڑا عقل والا کہہ رہے ہیں رب انہیں کیا کہہ رہا ہے یہ عقل والے نہیں ہیں یہ کیا ہیں؟ پاگل ہیں یہودی ہوں یا نسرانی یہ کون ہے پاگل ہیں ہمارے علماء نے لکھا ہے جو بندہ یہودیوں کو اور نسرانیوں کو اور ہندوؤں کو سکھوں کو عقل والا کہے یعنی کسی بھی کافر کو عقل والا کہے وہ بندہ کافر ہے کیونکہ رب کا قرآن انہیں پاگل کہہ رہا ہے لا یا رب کے قرآن کا فیصلہ ہے اب کو بندہ انہیں عقل والا کہے تو قرآن کے خلاف اس نے عقیدہ بنایا نا تو مومن کہاں ہوگا پھر تو ان کی مثال جانور جیسی ہے جیسے جانور صرف گھاس کے سگے ہوتے ہیں اور کسی چیز کے سگے نہیں ہوتے ہیں انہیں کسی چیز کی کوئی سمجھ نہیں آتی ہیں تو اسی یہی حال ان کا ہے اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اہل حق کی جماعت کے ساتھ رکھے اور حق پر قائم رکھے